جیڑا کارپور فرید پہلے کیا محلہ ایک محلہ سات مسی ہے او پتا لگ سلودی نہ چار سو دے قانون دفا چار, چار قانون کنے, کنے پہلے بابا بھلے شاہ سال فرما دینا دفعہ کی میں کی اپنے خلا میں مراد اپنی پوچھا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 رخت سفر تبادوم اطمے دریائے نبسن کے عنوان سے تین ایسے اشعار شائع ہوئے جو علامہ کے نہیں بلکہ لمحۂ حیدرآبادی لمحہ حیدرآبادی نے اقبال کو بغر اسلحہ بھیجے تھے علامہ نے اس میں دو اشعار پر اسلح بھی دی تھی ملازہ کی جی اقبال نامہ جلدی تھی اسی طرح اس سے میں غالب کا یہ شعر ہے بگررہ دل و دل ہے آئینہ توتی کو تو کو شسٹ جہد سے مقابل ہے آئینہ اقبال سے منسوخ کر دیا گئے درست نہیں ہے چھ نمبر پر اقبال سے منسوب ایک اور شعر ہے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 پڑھیا پلام پڑا جا پڑھیا امام ابن عصیر جیسے اپنی القا نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کتابات بہار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 افسوس ہے میں بولو ایسے اترا میرے کٹر پڑھتا رہے آندے کسم خوا لابے آندا خدا کی کسم ہے جیڑی گلا پڑھ دیا استاد پڑھائی کہندا استاد نہیں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 لاہد میں سوتے ہیں تیرے شاہداد ہور جنت کو اس میں کیا ہے لاہد میں سوتے ہیں تیرے شاید جنت کو اس میں کیا ہے کہ شور معاشر کو بھیجتی ہے خبر نہیں کیا سکھا سکھاتا دیکھ یہ شور معاشر کو بھیجتی ہے حضور سوتے ستے شہداد خبر دن لہد دن یہ جنت یا ہورا نو پتا نہیں کی معاشر تو شور نو اگ بھیج نا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 اے بھی نا کی تھی. لے پترا. لا فرگی کلمائے بروس ال فرنگی دین اکبر آواز ازانیا الفرنگی اکبار اتحادی آج کل میں اتحاد اتحاد اتحاد دین دینوں مذہب سے نہیں اپنی سیاست کو غرض سارے پنجاب کی بہبود ہے اپنا مقصود و دین اگلے زمانے کی سخن سازی ہے سبھی ایک کے ہے سب کا فرنگی محبود ہراری ٹولہ ہے